علی سید المسلی نبینا محمد آله اجمعین واصح بھی اجمعینحسن الدین نماز سے متعلق حدیثیں چل رہی ہیں آج دعائے استفتاح یعنی ثنا کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی پہلے آپ لوگوں کو اس سے پہلے درسے میں سب بندی کے تعلق سے حدیثیں بتائی گئی تھیں سنائی گئی تھیں کہ سب بندی کس طرح سے کرنی چاہیے قریب قریب کھڑے ہونا چاہیے قدم سے قدم ملا کر کے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے سب بندی کرنی چاہیے اسی طرح سے جب تکبیر تحریمہ کریں کہیں اور اس سے پہلے اور بھی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو پہلے وہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں چار رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے ظہر اور عصر میں مغرب اور فجر میں اسی طرح کی نیت کرتے ہیں جب کہ زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرانا یہ بدات ہے درست نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے بلکہ صحیح یا ضعیف کوئی بھی حدیث ایسی نہیں پائی جاتی جس میں یہ موجود ہو کہ نیت کے الفاظ کو نماز پڑھتے وقت دہرانا چاہیے اور عربی میں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور پیچھے آنے والے لوگ چاہے امام رقو میں ہو یا سجدے میں ہو یا قیام میں ہو پہلے وہ کھڑے ہو کر کے نیت کرتے ہیں ایک کاد منٹ تک وہ نیت کے الفاظ بولتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں تو اس طرح کے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کسی بھی کسی سے بھی ثابت نہیں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ اعمہ اکرام سے بھی جن کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافیہ احمد اللہ علیہ ہم اجمعین وغیرہ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے ان کے یہاں انعما سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہوں یا انہوں نے ادا کرنے کے بارے میں کہا ہو تو یہ بھی ثابت نہیں ہے لیکن آج بھی اس پر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں سب سننے کے باوجود بھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہاتھوں کو کس طرح سے کیسے اٹھانا چاہیے रफुल الدین جس کو کہتے ہیں رف हाथों ہاتھوں کو کیسے اٹھانا چاہیے اور کیسے کہاں اس کی حالت ہونی چاہیے ہاں और کاندھے اور کان کے बराबर کے برابر में हमें اس کے مقابلے میں ہمیں ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے اس طرح سے کاندھا اور کان کے उठना کے برابر ہمارا ہاتھ اٹھنا چاہیے برابر مقابلے میں لیکن کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے کان کے لو کو چھوا ہو جیسا کہ لوگ آج اس طرح سے ہاتھ باندھتے اس طرح سے اس طرح سے ہاتھ باندھتے ایسے ایسے اس طرح سے اللہ اکبر کہتے ہیں حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے یہ ثابت ہے ہاں اس طرح سے کان کے لو کے مقابلے میں ہو کان کے لو تک نہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے کان کے لو تک جا کر کے انگلیوں کو ٹچ کرتے ہیں اور اس سے مس کرتے ہیں ایسا بھی ثابت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا دلیا دلائل کی روشنی میں کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو نماز میں ہاں قیام کی حالت میں رکو سے پہلے سینے پر رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں پیش کی گئی تھی سعید بخاری کی سعیب نے خزمہ کی اور دوسری روایتیں پیش کی گئی تھیں تین چار حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو سینے پر ہونا چاہیے ہاتھوں کو اول تو باندھنا چاہیے اور پھر سینے پر ہاتھوں کو ہونا چاہیے جب ہم اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیں تو پہلا کام ہمارا کیا ہے ثنا پڑھنا چاہیے اور سنا کے مختلف الفاظ ہیں مختلف دعائیں ہیں ثنا میں مختلف دعائیں ثابت ہیں ایک دعا جو عام طور سے لوگ نماز میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں اسی سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے جبکہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے نہیں بلکہ نماز میں داخل ہونے کے بعد صحیح یہی ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد استعمال کو پڑھنا چاہیے جیسا کہ حدیث ہے ان ابی طالب العلی ابن نبی طالبِ مدی اللہ تعالیٰ عنہ ال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قانقام اور آگے تک اور تک اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہاں پر کھڑے ہونے کا لفظ ہے لیکن دوسری روایتیں جتنی بھی ہیں علماء نے اس کو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے جیسے اس کی مثال میں دے دوں تاکہ حدیث کو صحیح سمجھ جائے قرآن میں حیادین تمصل جب نماز کے لیے کھڑے ہو اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو فخر سلو تو اپنے چہرے کو دھلو یعنی وضو کرو تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے تب وضو کرے نہیں نماز سے پہلے جب ازان ہوتی ہے جب آدمی نماز کا ارادہ کرے نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے تو وضو کرے اس طرح سے یہاں پر جو ہے نماز میں جب آدمی داخل ہو جائے کوئی قرار کرنے سے پہلے یہ پڑھے تو کیا پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فطر السماوات حنیفہ۔ اس کی طرف بالکل متوجہ ہو کر تمام ادیان باطلاء کو چھوڑ کر کے وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں. اسی طرح سے اور بھی دوسری آج پڑھتے تھے ان نسلاتی بے شک میری سلاد و نسخی میری عبادت یا قربانی و میری زندگی و اور میری موت لہ رب العالمین اس ذات کے لیے ہے جو اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے ساری کائنات کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ بالکر تو ان اولمسلم اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اولین مسلمان مسلمانوں میں سے ہوں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیتیں دو مقامات سے پڑھتے تھے اور اسی طرح سے ایک لمبی دعا اور ہے اسی کے ساتھ پڑھتے تھے لا اللہ انت الملک اللہ اللہ و ان ابد غلط نفسی و ترفت بدمبی فق فرلی دنوبی جمع ان لائف فر دنوب اللہ انت وح دینی لِ احسن الاخلاق لا دیل احسن اللہ انت وصرف وی سی لا یصرف انی لا یصرف انّی سی اللہ عنت لبیک وسعد کلحفی وشرخ انبیکا و علیق تبارک و تعلیق استخر کا واتوبلی اتنی لمبی دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو اب یہ دونوں آیتیں اور یہ دعا پڑھیں گے تو تھوڑا سا لمبا وقت لگے گا لمبا وقت لگے گا تھوڑی تاخیر ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دعا لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں پڑھتے تھے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں بھی پڑھتے فرض نمازوں میں پڑھتے تھے رات کی عبادت یا تحجد کے ساتھ یہ دعا خاص نہیں ہے یہ دعا تحجد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرض نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے یہ ایک دعا ہے اس لیے جو لوگ جو ہے اس دعا کو انی وجہ تو وجہ فطر سماوت کو نماز میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے بلکہ نماز میں داخل ہونے کے بعد اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھیں یا آگے آئے گی اکروا سبحان کلّہ یا اللہم باعید بین و بینہ کئی دعائیں ثابت ہیں شیخ علوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت صلاحۃ النبی کے اندر کئی ساری دعائیں صحیح جو حد صحیح سے ثابت ہے ایک دعا نہیں بہت ساری دعاؤں دعا دعا کو ثابت کیا ہے کہ دعائیں استفتاح میں قرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں چاہے اس کو چاہے اس کو چاہے جو دعا آدمی پڑھے ابھی میں آپ کو ملا تازہ بالکل مثال جہاں ممتاز بھائی بیٹھے وہی میں بیٹھا تھا ایک بزرگ آدمی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے بیٹھے تھے وہ جب سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اِن وجہ و جھیل اللدیف رسما وات واقعہ اور آپ فرض نماز بھی پڑھتے ہوں گے تو بہت سارے لوگ اس کو فرض نماز سے پہلے وجہ تو جھیل حنیف پڑھتے ہیں جب کہ نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے اگلی روایت ہے وانا بحریر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيهۃ قبل ان يقرا فسالت فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقبیر تحریمہ کہہ لیتے تھے تقبیر تحریمہ کس تکبیر کو کہتے ہیں ہاں تو بتائیے تقبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں پہلی تقبیر کو پہلی تقبیر کو تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے تو جب تقبیر تحریمہ کہہ لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے قیرات کرنے سے پہلے فص تو میں نے ابو رض رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تقبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں کیا کہتا ہوں اللّہ مباعد بینی وبین خطایایا اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا کی ہے ہمیں اپنے گناہوں سے دوری کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے یعنی کیا مطلب کہ میں گناہ نہ کروں جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تو معاف کر دے یہ مطلب ہے آج نہیں تو کل قیامت کے میدان میں انسان اپنے گناہوں سے بھاگے گا اپنے گناہوں کو نہیں حاصل کرنا چاہے گا نام اعمال جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہم, وہ اس کو بائیں ہاتھ میں تھامنا گوارا نہیں کریں گے ایسے کر لیں گے پیچھے ہاتھ کر لیں گے تو پیچھے ہاتھ ہاں ان کے ان کا ہاتھ پیچھے ہوگا تو ان کو پیچھے سے دیا جائے گا نام اعمال انسان اپنے گناہوں سے بھاگے گا بھاگنے کی کوشش کرے گا قبر میں برے اعمال برے اعمال ایک بدصورت انسان کی شکل میں برے اعمال آئیں گے انسان کہے گا تو کون ہے بڑا بدصورت ہے وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں انسو کہ میں تیرا انا عمل اکل خبیص یا سو کا لفظ ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں تو بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گراہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے کتنی دوری جتنی دوری مشق و مغرب کے درمیان ہے پھر بندہ دعا کرتا ہے اللہ نقنی من خطایایا اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے کما جو نقط من الدنس جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اسی طرح سے میرے گناہوں کو دھل کر کے بالکل مجھے بالکل پاک و صاف کر دے اللہ نوصلنی من خطایایا اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھل دے کس کے ذریعے سے بل پانی کے ذریعے سے ولج اور برف کے ذریعے سے اور ولبرد اور اولے کے ذریعے سے یعنی گویا کہ ہاں یہ بات یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گناہوں کے اندر گرمی ہوتی ہے اور گرمی کو کس سے دھلا جاتا ہے گرم چیز کو کس سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے پانی سے برف سے تو یہ بڑی عمدہ دعا ہے یہ بڑی عمدہ اور اچھی دعا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے یہ حدیث اس بات کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ فرض نماز اس سے متعلق اللہ حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ جب نماز پڑھاتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں گویا کہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ فرض نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اس دعا کو یہ بڑی عمدہ دعا ہے یاد کرنا چاہیے اس کو لیکن آج کل جو ہے ہم سب عادی ہیں ہاں وہ دعا بھی اچھی دعا ہے صبح نب حمد کا تعریفی اللہ کی تعریف ہے اس میں زیادہ اب حمد کو تبارک قسم کو تعالیٰ جد کو غیر یہ روایت بھی موجود ہے تو یہ پڑھیں یا یہ عام طور سے اب سبحان کلّہ پڑھیں گے تو چند الفاظ ہم بہت جلدی امام کرا شروع کر دیتے ہیں ہاں تھوڑی تاخیر کرنے والا دعائیں فنا نہیں پڑ سکتا ہے تو ہمیں یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہے ڈائریکٹ فوراً تیرات نہیں شروع کر دیتے تھے بلکہ دعا پڑھتے تھے اور وہ بھی دعا استفتاح جو پڑھتے تھے وہ دعا آہستہ سے پڑھتے تھے چاہے جہری نماز ہو چاہے زہری نماز ہی ہو اس میں یہ دعا دعاستنا دعا آہستہ سے پڑھتے تھے اگلی روایت عمر ابن الخطہ سبحان کلبار قسم کا مسلم بے صرد منقطع ہاں ودار قطنی موصول و حوقوفن وََ ننحبح سعيد سعید الخری الله اللّہ تعالیٰ عنہ عن عند الخمہ وفيه وقان يقول بعد تقبیر آؤدب اللہ السمی علی من شیفان حمضی ون فقی ونفی وَنفی یہ روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تقبیر تحریمہ کے بعد کیا کہتے تھے سبحان کلّم وب حمد کا و تبار قسم کا و یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے ہاں میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں حمد کے ساتھ تیرا نام بلند ہے بابرکت ہے و تبارکسم کا ہاں کچھ لوگ و تبارکا اس پڑھتے ہیں و تبار اس نہیں پڑھنا ہے تبارکس کا کاف کو سین میں ملا دینا ہے و تعلی کا اے اللہ ہاں تری شان بلند ہے ہاں جد مانے شان کے ہوتے ہیں اور جد کے معنی جو ہے مال کے بھی ہوتے ہیں تو و تعال جد کا اور تیری شان تیری عظمت بلند ہے ولا الغ غیرک اور تیرا تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اسے ہی مسلم کی روایت ہے یہ بھی دعا ثابت ہے جی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صنعت منقطع من ہے لیکن یہ حدیث جو ہے دوسری سند سے متصل سرد سے بھی یہ حدیث اور یہ دعا ثابت ہے یہ اور اس طرح کے الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے یہ پڑھا کیونکہ ثابت ہے موصولاً ثابت ہے اس لیے دعا بھی ثابت ہے درست ہے پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جیسا کہ آگے آئے گا کہ دعا استفتاح پڑھ لینے کے بعد باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جیسا کہ صحیح یہ سر نبی داود اور مصرد احمد اور چاروں سرن کے اندر اور مصرد احمد کے اندر یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ کے بعد وکان عقور عبادت تقبیر تقبیر کے بعد باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے تو کیا مطلب ہے تقبیر کے بعد زور سے کیا کہتے زور سے نہیں قرت سے پہلے تنا پڑھتے تھے پھر قرت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد من ہم ذہی و یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے ہم کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ اور نفخ معنی ہوتا ہے پھونک نفتِ معنی بھی ہوتا ہے پھونک مارنے کے تو گویا کے یہ تینوں الفاظ کیا کہتے کس بات پر دلات کرتے ہیں پر یعنی ہم شیطان سے شیطان رجیم سے اور اس کے وسوسوں سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تو یہ بھی یہ الفاظ بھی نماز میں پڑھنا درست ہے اس میں دیکھیے وسو اس کے پھونکنے سے یعنی کبر نخوت سے اور اس کے اشعار اور جادو سے نفت مراد یہاں پر جادو لیا ہے لیکن سب کا معنی وسوسہ اور کیا کہتے ہیں تکبر کبر و نقوت وغیرہ مراد سے سب کے معنیٰ وسوسے کے آتے ہیں مختلف انداز سے وسوسہ ڈالتا ہے شیتا کبھی تکبر پیدا کرتا ہے اور کبھی جو ہے جادوگری کرتا ہے جیسے سورہ سورہ فلک کے اندر ہے اومن شر ومن شر نفاثاتی فلوقت کہ اور جادوگر سے وہاں نفا سات کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنے والیوں کے پھونک سے ہاں؟ میں? ग... ہاں, کے اندر گانٹ تو جادوگر جو ہوتا ہے مختلف انداز سے وہ جادو کرتا ہے اسی طرح سے وہ کسی کا بال لے لیتا ہے مل جاتا ہے تو اس میں جادو کے منتر پڑ پڑھ کر کے پھونک مارتا ہے جادوگر تو یہاں بھی نفا صاحف بھی کیا ہوتا ہے پھونک مارنا نفا خا انفمان بھی کیا ہوتا ہے پھونک مارنا تو سب کا مطلب کیا ہے وسوسا ڈالنا اب مختلف وسوسے ہوتے ہیں اس کو کسی کو کے اندر کبر غرور پیدا کرتا ہے کسی کے اندر جادو کے وسوسے پیدا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی ادا کیا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان و نف ہی و نفتی اگلی روایت ہے معن عیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستفي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستفي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله إلاه دیکھیے ایک لمبی حدیث ہے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بعض کیفیت بیان کر رہی بعض کیفیت پوری نہیں بعض کیفیت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے کرتے تھے اور الحمد رب العالمین کی قرت کے ذریعے سے کرتے تھے اب کیا سمجھ میں بات آئی کہ حضرت عشر اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا ہے جو زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تقبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز کی ابتدا کرتے تھے اور الحمد رب العالمین کی قرت کے ذریعے سے کرتے تھے گویا کہ تقبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد جو تھوڑی دیر خاموشی والی بات ہے یا دعا استفتاح اور دعائے فنا پڑھنے والی بات ہے اس کا ذکر حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا ہے بلکہ جو زور سے کہی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی اس سے ابتدا کرتے تھے hmm. تو اب یہاں یہ بھی بات سمجھ میں ہم लोग समझना سمجھنا چاہیے کہ یہ नमाज نماز کا بیان کر رہی ہیں नमाज نماز کے بارے میں یعنی وہ نمازیں جیسے مغرب عشاء اور की کی نماز جس میں قیرات زور سے پڑھی جاتی बयान कर اس کا بیان کر رہی ہیں کہ جب آپ پڑھتے تھے تو زور سے جو پڑھتے تھے تو الحمد رب العالمین کے ذریعے سے آپ اپنی قرت کا آغاز کرتے تھے تو اس میں ابھی بات آئے گی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے بات آئے گی ہاں تب وہاں پر بسم اللہ الرحیم کے تعلق سے بات ذکر کریں گے تو قرآت کے ذریعے سے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بعض کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب آپ رکو کرتے تھے تو آپ اپنا سر اٹھائے نہیں رکھتے تھے جب رکو کرتے تھے تو آپ اپنا سر رکو میں اٹھائے نہیں رکھتے تھے ٹھیک ہے رکو اٹھا کر کے آپ رکو کیجئے اور سر اٹھا ہوا ہو آئیے جلدی سے ادھر دیکھیے ان کو سر اٹھا ہاں رکو کیجیے ہاں یہ ہے रुकू में सर को आप उठाते नहीं थे वलम यूसुफ विभू हम ऐसे वलम यूसुफ विभू और ना उसको झुकाते थे झुक जुक, करके वो, वो कीजिए झुका और सर झुकाइ झुकाई झुकाई नीचे सर झुकाई पीठ नहीं नहीं सिर्फ सर हाँ ये और थोड़ा सा झुकाइए बिल्कुल सर झुकाइए सिर्फ हाँ ये نہ سر آپ اٹھا کر کے رکھتے تھے اور نہ جھکا کر کے رکھتے تھے بلکہ سر کا لیول جو ہوتا تھا وہ پیٹ کے برابر ہوتا تھا کیجیے اور جھکائی تھوڑا سا اور بالکل جہاں آپ کی نگاہ جا رہی ہے یہ اس طرح سے برابر ہو برابر ہو سر اٹھا بھی ہوا اٹھا ہوا نہ ہو اور نہ تو جھکا بس کیجئے ٹھیک ہے ولیکن بین ذالک لیکن اور کے بیچ میں یعنی برابر رکھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو آپ سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ برابر کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ استویہ پائمن اور وہ حدیث بتائی جا چکی ہے تعدیل ارکان کے سلسلے میں جو حدیف المصیف اصلاح کا ذکر آیا تھا کہ جس میں ایک صحابی آئے تھے اور جلدی جلدی نماز پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹایا تھا تین بار لوٹایا تو اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ حتیٰ طوی قائما یہاں تک کہ آپ برابر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ کیا کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ ابھی رکو سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ پھر کیا کیسے چلے جاتے ہیں ہاں فروغ میں چلے جاتے ہیں. ابھی لنگی اور شلوار اور پیجامہ اور پینٹ ہاتھ میں پکڑے ہی ہوتے ہیں تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور پھر رکو میں چلے جاتے ہیں یہ طریقہ हा? غلط ہے اس طرح پر نماز نہیں ہوتی اس طرح سے نماز درست نہیں ہوتی سمجھ گئے جی پھر اب یہاں پر رکو کی دعا کا رکو کے بعد کے اٹھنے کی دعا کا ذکر نہیں ہے جو اہم اہم چیز ہے وہ بیان کر رہی ہیں حضرت آشر اللہ تعالی رحم وید سجودی اور جب سجدے سے یا سجدوں سے اٹھتے تھے اپنا سر اٹھاتے تھے تو لم یش تو سجدہ دوسرا نہیں کرتے تھے حتی جالسن یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے تھے رکو سے اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی صفت ایک حدیث میں ہے شاید آگے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیٹھ کی جتنی بھی ہڈیاں ہوتی تھیں وہ بالکل جتنے بھی جوڑ ہوتے تو اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے جا کل لفظ ہے اس طرح سے الفاظ ہیں غالباً آپ کے پیٹ کی تمام ہڈیاں تمام جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے تو بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھ کر کے پھر رکو کرتے سجدا کرتے تھے تو سجدے سے جب آپ سر اٹھاتے تھے تو دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ بیٹھ جاتے تھے اچھی طرح سے وَقَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ <اتَّحِيَّة> اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکات میں پڑھتے تھے تہیات ہر دو رکات میں یہاں پر میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کو اور سمجھاتا بڑا ہے مسئلہ اور بہت سارے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہر دو رکات پر تہیا کرتے تھے ہم کو مغرب کی کتنی رکات ملی ایک رکات اس کو اوپر سے بند کر دیجیے تو ہم کو مغرب کی جب ایک رکات ملے گی تو جب امام سلام پھیر لے گا تو ہم اٹھ کر کے ایک رکات پڑھیں گے تو اب ہماری کتنی ہو جائے گی ہماری <frequencies> دو رکعت ہوگی کہ نہیں دو رکعت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکات پر تہیا کرتے تھے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تہیا <سلام> پڑھنا چاہیے اسی طرح سے چاہے چار رکعت والی نماز <कल> <कल> ہو تو اس میں بھی اگر ایک رکعت ملی تو دوسری رکات جو ہم پڑھیں گے وہ ہماری دو رکعتیں ہو جائیں گی تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے بیٹھ کر کے تحیات پڑھنا ہے تشاہد کرنا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تشاہد نہیں کرنا ہے بلکہ ابھی ہم نے جو ہے جو امام کے ساتھ نماز پائی ہے وہ ہماری چوتھی رکعت ہوئی ہم نے پہلے ہم نے چوتھی رکعت اپنی پڑھ لی پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے امام کے سلام پھیر لینے کے بعد تو پھر ہم گویا کہ اپنی نماز شروع سے پڑھ رہے ہیں دو رکعت پڑھ کر کے تب بیٹھیں گے اور پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے سورتیں بھی ملائیں گے ضم سورہ بھی کریں گے ایسا خیال کیا ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے ہم اپنی نماز آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھیں گے ہماری نماز اپنی درست ہوگی یہ اور بات ہے کہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہمیں ملی ہے نماز وہ چوتھی رکعت ملی ہے امام کے ساتھ جو ہمیں رکعت ملی ہے وہ کیا ہے چوتھی رکعت ملی ہے لیکن وہ ہماری کون سی نماز ہوگی پہلی ہوگی یہ ہمیشہ خیال رکھیں ہماری وہ پہلی ہوگی پھر ہم جب اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے رکعت ادا کریں گے تو ہماری دوسری ہوگی تو ہر دوسری رکاط پر ہر دو رکعت پر کیا کرنا ہے ہم کو تہیات پڑھنا تشہد کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سب لوگوں کی جی وکان یا فرشور رج اور جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے یا دو رکا دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو بچھا لیتے تھے جب بیٹھتے تھے تو بائیں پیر کو کیا کرتے تھے جیسا کہ بیٹھتے ہیں سب لوگوں کو سب لوگوں, کو لوگوں بچھا, بچھا لیتے تھے اور داہنے قدم کو پیر سمراد یہاں قدم ہے بائیں اور یعنی پیر سے مراد پورا پاؤں ہے بچھا لیتے تھے یعنی جتنا حصہ ہوتا ہے اور وہ انسبلیمنہ اور بائیں داہنے قدم کو کھڑا رکھتے تھے ایسے کھڑا رکھ کر کے اور انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے قبلے کی طرف ہو قبلے کی طرف ہماری انگلیاں جتنا ہو سکے قبل کی طرف ہماری انگلیاں ہوں جی وکانحا اور بعض اہم باتیں اور بیان فرما رہی وکانہ انعقبتی شیطان کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے چوکڑی ہاں چوکڑی باندھنے سے منع فرماتے تھے چوکڑی کے مراد سے مراد کیا ہے چار زانو بیٹھنا ہاں यह क्या कहते हैं शैतान की चौकड़ी उकड़ू बैठना उकड़ू बैठना समझते हैं कोई साथी है जो उकड़ू बैठ के दिखाएंगे ऊपर उकड़ू बैठ कर कैसे हाँ ये इस तरह से बैठना और चार जानू बैठना जैसे جسے پالتی مار کے یا پالتی مار کر کے بیٹھنے کو کہتے ہیں ایسے اس طرح سے تشاہد میں بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی جی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اپنے دونوں سجدے میں اپنے अपने اپنے ذرا کو بچھا لے کیسے ایسے یہ ہاتھ کو یعنی کونی کے ساتھ ساتھ پورا ہاتھ بچھا کر کے بچھا کر کے بیٹھے جیسے کہ درندے بیٹھتے ہیں یا کتے بیٹھتے ہیں آ? دوسرے الفاظ ہیں حدیث کے انقاءلکل بھی آ? کتے کے آ کے کتے کے بیٹھنے کی طرح سے یا کتے کے ہاتھ بچھا کر کے بیٹھنے کی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہاتھوں کو بچھانے سے منع فرمایا یعنی سجدے میں جب جائیں گے تو ہماری یہ ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی اور یہ ذرا جو ہے یہ کیا ہے اٹھا ہوا ہوگا تو یہ اس طرح سے وکا نہ یکتب و اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا اختتام کس سے کرتے تھے سلام سے تو تکبیر بھی بیان کر دیا تسلیم بھی بیان کر دیا اور نماز کے اندر جو اہم اہم چیزیں تھیں جن کو ارکان کا درجہ دیا جاتا ہے اور کچھ ممنوعات چیزیں تھیں ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا جی اب یہیں پر ایک بات ذکر کر دوں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ کتے کی طرح سے ہاتھ کو بچھا کر کے ذرا کو بچھا کر کے سجدہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے لیکن اپنے یہاں پہلے عورت سج رکو سے جب کھڑی ہوتی ہے تو پہلے وہ بیٹھ جاتی ہے بیٹھ کر کے بالکل چپک کر کے سجدہ کرتی ہے بالکل چپک کر کے کہ اس کی پنڈلی اس کے ران سے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا اس کی ران پیٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا بازو اس کیا کہتے ہیں اس کے ذرا جو ہے ہاتھ بچھا ہوا ہوتا ہے بازو اس کے پیٹ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل چھوٹا سجدہ ہاں جیسے کوئی گٹھری ہوتی ہے اسی طرح سے ایک عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سے عورت کا سجدہ کرنا بالکل منع ہے ناجائز ہے حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے جی اپنے ہاں اپنے ہاں خواتین اسی طرح سے نماز پڑھتی ہیں لہٰذا ہم سب کو اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرنی چاہیے خواتین کو کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کی کیفیت اور نماز کی طریق کا طریقہ ایک ہی ہے دو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا ہے جو مردوں کا طریقہ ہے وہی عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے جو لوگ جو ہے عورتوں کی نماز کا الگ طریقہ بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے ہاں یہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے میں کہتا ہوں پورا دین مردوں کو مخاطب ہے پورے دین میں پورے دن میں مردوں ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے یادین آمن ادا کم تم علیہ السلام فخل وجوہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو آمنو اگر آمنو کا لفظ دیکھیں گے یائی الدین آمن تو اس سے کون لوگ مراد ہے مرد لوگ مراد ہے عورتوں کے وضو کا طریقہ کوئی دکھا دے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل طور پر عورتوں کو وضو کرنے کے بارے میں کہا ہو قرآن کی کوئی آیت دکھا دے عقیم و طوعات الزکا صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کوئی دکھا دے کے اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا تو مردوں کو جو حکم ہے وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہا جاتا ہے غالباً حدیث بھی حدیث کے الفاظ ہیں ہاں کہ ان نساؤ الرجال ہاں انساع ان شقائق الرجال کہ عورتیں مردوں کے مردوں میں سے ہیں کہہ لیجیے شقیق کس کو کہتے ہیں شقیق کہتے ہیں بھائی کو سگے بھائی کو شقیق کہا جاتا ہے جو ایک بھائی کا حکم وہی دوسرے بھائی کا حکم تو عورتیں مسائل میں ان مسائل میں جو مطلب جو عام مسائل ہیں ان میں مردوں کے ساتھ ہیں نسا شکایت الرجال کا مطلب کہ احکام میں عورتیں مردوں کے ساتھ ہیں جو مردوں کے لیے حکم ہے وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہوگا اور یہ اور بات ہے کہ بعض مسائل مردوں کے لیے کچھ خاص ہے کچھ عورتوں کے ساتھ خاص خاص ہیں ان کی دلیلیں الگ ہیں لیکن عمومی حکم میں عمومی حکم میں عام حکم میں عورتیں مردوں کے ساتھ ہیں جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہیں اور مردوں کی عورتوں کی نماز کا جو آج مخصوص طریقہ ہمارے یہاں اپنے ملکوں میں رائج ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں کوئی ثابت کر کے دکھائے بعض ضعیف اور اس طرح کی کچھ روایتیں کسی کا طریقہ کسی کا وہ جو کہ ثابت نہیں ہے اس میں جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں میں نے سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کے وقت حدیث بیان کرتے وقت میں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں عورتیں جو ہے سب تمام عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی طور پر خاص کر عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے والی کوئی حدیث, کسی حدیث کا وجود ہی نہیں ہے عورتوں کے خاص کر کے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے بس اپنے مزاج کے مطابق کہہ دیا کہ عورتوں کو یہاں ان کے چھپانے کی جگہ ہے اس کو چھپانا چاہیے مرد نیچے باندھے ہاتھ اور اتنا مبالغہ کرتے ہیں ہاتھ لٹکانے میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہر مبالغہ مطلب یعنی اتنا زیادہ ہر نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں کہ بالکل غلط جگہ کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ پہنچ جاتا بالکل نیچے پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے آفر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اس کے اندر تھوڑی سی علت ہے لیکن ہاں محقطین نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی علت نہیں صحیح حدیث ہے اور یہ سب جتنے بھی مسائل ہیں سب ثابت سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اگلی روایت اگلی حدیث ہے وقت نہیں ہو گیا کتنا ٹائم ہے ایک نہ ہاں جی اگلے حدیث ہے ان اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے وہ کون سی حدیث ہے وہ رف الیدین کے تعلق سے رکوع میں جانے سے پہلے رقوع سے اٹھنے کے بعد اسی طرح سے پہلے تشاہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اس وقت ہے. اور اس پر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں بے شمار حدیثیں ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفصیل کے سے آپ لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا رکھا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلطیہ